یا اللہ کی خفی تدبیر سے بے خبر ہیں تو اللہ کی خفی تدبیر سے نظر نہؤ ہوتے مگر تباہی والے